السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں جناب آپ سب خیریت سے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیریت سے رکھے بہت شکریہ عمران بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزات فرمائے آپ نے مجھے موقع دیا بہت مہربانی ہے آپ بھائیوں کی جیسے طالب علم کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں حاضری ہو جاتی ہے آپ سے کچھ گفتگو ہو جاتی ہے کچھ سیکھ لیتے ہیں ہم سب تو دو باتیں آپ نے عمران بھائی ارشاد فرمائی اور یہ جو بھائی دیگر سوالات پوچھنے والے ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں کہ عمران بھائی ماشاءاللہ خود سے عالم دین ہے اور یہ ان کا بڑا پن اور وسیع و زرفی ہے کہ مجھے مائک دے دیا انہوں نے تو بات یہ ہے میرے بھائی کہ جو سعیدی اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ کی تحقیق ہے نا وہی حق ہے ہم باقی علماء جو جواز کے قائل ہیں ان کی مخالفت نہیں کرتے نہ ان کی کوئی توہین کرتے ہیں لیکن ان کے جو, جو, جو جواز کے دلائل ہیں نا وہ اتنے مضبوط اور قوی نہیں ہیں جس قدر اعلی حضرت ظیم البرکت کے دلائل ہیں کہ مزارات پہ عورتوں کے نہ جانے کے دلائل کے بارے میں تو اس لیے عورتوں کو نہیں جانا چاہیے یہی بات ٹھیک ہے یہی درست ہے اور یہی تحقیق جو ہے حق ہے امام جلال الدین سیدی رحمت اللہ تعالیٰ نے الجام السویر میں ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ تعالی واواط القبور ان عورتوں پر اللہ تعالی کی لانت ہے جو قبروں کی زیادہ زیارت کو جاتی ہیں تو عام قبرستان میں جانا بھی عورتوں کے لیے درست نہیں ہے پھر مزارات اور مزارات پر جا کر پھر آج کل کی جو ایک بہت بڑی جو سازش ہے سنت کے خلاف وہ یہ ہے کہ شیعوں کی عورتیں جاتی ہیں مزارات پر اور جا کر وہاں ایسی الٹی شیری حرکتیں کرتی ہیں تو بعد میں وہ بدنامی جو ہے وہ ساری کی ساری سنیوں کے حصے میں آ جاتی ہے اس لیے اعلیٰ حضرت کیونکہ ایک مجدد کی مسند پر تشریف فرما تھے اور پیش آمدہ حالات کو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے تو اس لیے آپ نے اس کے بارے میں سختی سے منع فرمایا اے آل حضرت برکت اللہ البرکت رضی تعالیٰ کا اس کا لنک بھی ہے عمران بھائی نے آپ کو حضرت اعلیٰ جی جی جی بالکل آپ کو پورا رسالہ پورا غالباً وہی اس کا لنک ہوگا عمران بھائی مجھے اس کا یہ علم نہیں ہے کہ لنک کس چیز کا ہے تو اس لیے میرے بھائی جو بھی بھائی سوال کر رہے تھے ان سے یہ گزارش ہے کہ اس کو آپ پڑھ لیجیے گا تسلی کے ساتھ رسالے کو تو ان شاء اللہ تعالیٰ مزید معلومات جو ہے اس میں آپ کا اضافہ ہو جائے گا سادہ سر میں نے عرض کر دیا امام اہل سنت کی جو ہیں کیونکہ آپ مسند مجدیت پر فائز تھے اور آپ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ آنے والے حالات کیا ہوں گے اہل سنت کو بدنام کس طرح سے کیا جائے گا تو آپ نے اس کا سد باپ فرمایا اس لیے آپ نے اس کی مکمل ممانت فرمائی ہے اجازت نہیں دی اور دوسرا سوال گناہ سگیرہ کے متعلق جو بھائی پوچھ رہے ہیں بہت سے ایسے گناہ ہیں جو سغیرہ ہیں اور ہم ہماری توجہ بھی نہیں ان کی طرف وہ دی مثال کے طور پر رستے میں آتے جاتے غیر مردوں کا عورتوں کو دیکھنا عورتوں کا مردوں کو دیکھنا ٹھیک ہے یہ نظر کے گناہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں یہ سویرہ گناہوں میں آتے ہیں قبیلہ گناہ جو ہیں وہ تو چند ایک ہیں بڑے بڑے باقی سارے گناہ جو ہیں وہ سویرہ ہی ہیں تو بد نگاہی جی بالکل بد نگاہی جو ہے نا یہ گناہ کبیرہ میں اگر نہیں ہے لیکن ہے تو ہر گناہ جو ہے وہ بہت بڑا ہی گناہ ہوتا ہے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے لیکن چونکہ سوال ہی سویرہ گناہ کے متعلق ہے تو اس کے لیے مثالیں میں نے کی ہیں تو یہ گناہ ہے اور اسی طرح جو کئی اور کام ہیں مثال کے طور پر یہ بازاروں میں جانا اور یہ چھوٹی چھوٹی جناب اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں کمی زیادتی کرنا ہاں دھوکہ دہی تو خیر بعض علماء اس کو کبیرہ بناؤں میں بھی لکھا یہ ناپتول میں کمی وغیرہ اس طرح کے گناہ ہیں اور ماں باپ کی نافرمانی جی، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے نا رشتہ داروں کے ساتھ بعض اوقات معاملات میں کمی کوتاہی یہ یہ سویرا گناؤں میں آ جائے گا یہ کبیرہ میں شامل نہیں ہے ماں باپ سے ہٹ کر جو دیگر رشتہ دار ہیں ہاں قطا رحمی اگر نہ ہو ایسے چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑا گالی گلوچ ٹھیک ہے یہ گالی وغیرہ جو ہے یہ بھی صغیرہ گناہ میں شامل ہے اس طرح کے یہ گناہ ہے تو اس کی زیادہ تر مثالیں کتابوں میں یا علما اسی لیے بیان نہیں فرماتے کہ لوگ ان کو معمولی سمجھ کر کرنا نہ شروع کر لیں یا ان کی لوگوں کی نظر میں ان کے گناہ ہونے کی حیثیت کم نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس لیے حالانکہ یہ بعض گناہ جو بڑے بڑے ہیں نا مطلب یہ والدین کو نافرمانی کرنا زنا اور اس طرح کے جو گناہ ہیں یہ کبیرا گناہ یہی ہے نماز کا ترک وغیرہ تو ان کے بارے میں الامیہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ لوگ ڈریں ان سے اور اس طرح کے گناہوں کے پاس بھی نہ جائیں تو باقی جو گناہ ہیں بیچ میں بہت سارے جن کے نام نہیں لیے جاتے تو وہ سویرا ہی ہیں لیکن ان کے متعلق وضاحت اس لیے نہیں زیادہ کی جاتی اور ان کو سویرا کہہ کر بیان اس لیے نہیں کیا جاتا کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا اگر ان کے بارے میں ہم ان کو سویرا کر کے بتائیں گے تو پھر لوگوں کے ذہن میں آ جائے گا یہ چھوٹے چھوٹے گنا چلیں خیر ہے جی جی بالکل بالکل بہت اچھی بات لکھی ہے یہ کہ بھائی نے کہ گناہ سویرہ جو ہے اس پر استقرار جو ہے ہمیشہ جو ہے اس کو کبیرہ میں بدل دیتا ہے یعنی سویرہ گناہ کی عادت جو ہے وہ بھی کبیرہ تک لے جاتی ہے بندے کو اس لیے اس کی وضاحت نہیں کی جاتی ہے عام طور پر کیونکہ آپ نے مثالوں کا کہا تو مجھے بھی بڑی مشکل سے ڈھونڈ ڈھانگ یہ مثالیں ایک دو مطلب دینی پڑی تو گناہ گناہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سویرا میں یہ اب کسی کے لیے رایت نہیں ہے کہ اس کو چھوٹا سمجھ کے جیسے مرضی کرتا رہتا نہیں خیر چھوٹا ہی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے گنا گناہ یہ قرآن فرماتا ہے فرمائیا عمل میں کال ضرورت خیر یار فرمیا عمل میں کال ضرورت شر کہ جو چھوٹا گناہ ذرا ذرہ برابر اچھائی کرے گا وہ بھی کر اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا تو جب گرفت ہوتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا چھوٹے سے چھوٹے گنا پر بھی ہو جاتی ہے اور جب اس کا ہو جائے تو بڑے سے بڑے گنا چوٹ جاتا ہے بہرحال یہ سٹوڈنٹس کے ساتھ کس طرح ایکسپلین کرنا ہے جیسے تھوڑا سا بھی میں نے گزارش کی ہے نا تو آپ کبیرہ گناہ جو ہے ان کی فہرست تو عام مل جاتی ہے جیسے میں نے ابھی بتایا بھی تو وہ بتائیں ان کو کہ یہ کبیرا گناہ ہیں ان کے علاوہ جو دیگر گناہ ہوتے ہیں وہ سارے صغیرہ گناہ ہیں ٹھیک ہے تو امید اور زیادہ اس کی ویسے وضاحت کرنی نہیں چاہیے سویرا میں نے کہا نا کہ جب صغیرہ کہنے سے ذہن میں چھوٹا پن آتا ہے تو پھر بندے کے ذہن میں اس کا عذاب ہلکا نظر آئے گا اس لیے لوگ پھر کہیں گے اچھا چلو کوئی نہیں یہ سویرا گناہ ہے تو گناہ سے ڈرانا ہی چاہیے بہرحال چھوٹا ہو یا بڑا ہو ان سے بچنا ہی چاہیے جیسا کبھی میں عرض کر رہا ہوں نا پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ذرہ برابر جو اچھائی ہے وہ بھی دیکھے گا اور ذرہ برابر برائی ہے جو وہ بھی دیکھے گا یہ کسی بھائی نے مجھ سے میرا نام پوچھا جی میرا نام محمد سعید رضوی ہے تو اچھا یہ دونوں سوالات تھے تو اب اگر اجازت دیں تو ہم اپنے معمول کے مطابق جو ہے وہ مسلم شیف کی کچھ احادیث کے متعلق تھوڑی بہت گفتگو کریں گے ان شاء اللہ اس سے پہلے قصیدہ بردہ شریف اور کلام اعلی حضرت ان شاء اللہ سب حضرات اور خواتین جو بھی ہیں اس وقت روم میں درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد الازت کے کلام کے انشاءاللہ شاء اللہ اور پھر قصیدہ بردہ شریف اور بعد میں صحیح مسلم شریف کتاب الایمان کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں سے ایک دو احادیث جو ہیں اختصار کے ساتھ ہم پر بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ رسول سلام یا رسول اللہ رسو لسل مائل یا عبیب اللہ صبح طب میں ہوئی بٹتا ہے با تا ہے بارا نور کا سد نور کا آیا ہے تارا نور تارانکا سد تیر نس پاک میں ہے بچا, بچا تیر لاک میں ہے بچب چن کا نور کا ہے نے نور تیرا سب گھران نور کا صبح ہوتا ہے با میں ہوئی بٹتا ہے باڑہ نور کا آیا ہے تارا نور کا نیل سے کسی درد سترا ہے وہ پتلا نور کا نیل سے سی دھرا ہے وہ پتلا نور کا ہے گلے میں آج تک کورا کو نور کا ہے گلے میں آ اج تک کونکا شبھ ہو با میں ہوئی بٹتا ہے باڑانور کا سد نور کا صدق تارور کاجوان دیکھ کر تیرا ماجو دیکھ کر رجے احمد نوری کا ذیل نور ہے رجائے احمد نوری کا احمدی نور ہے ہو گئی میرے غزل کر سیدانور کا ہو گئی میری غزل بڑ کر قیدانور کا شبھ بئی بٹتا ہے باڑانور کا نور کا آیا ہے تارا نور کا سل اللہ بتا رہے سل مؤل سلسل دن والا ہے خیر خلقی کل لا يا سر لي وسلندائمنا بذنا على حبي بك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي تشفعته هو الحبيب سرجا شفا تلین احوالی مقاہ مولا یا سلی و سلائی منگا يا ربي بالمستضافا لزم قصيدانا يا ربي بالمستضافا لزم قصيدانا واغفر لنا ما ما واسع الكرم مولايا صل وسلم دائماً آباداً على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرام الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرام الخلق ما لمن ألوذ لوللحديث العامرني مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبيك خيريك كليهمي الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين وسلاۃ والسلام ولا سید الانبیاء والمرسلین ولا آلہ واصحابہ اجمعین معزز و محترم صابین کرام صحیح مسلم شیف کتاب العمان سے ایک ہی عنوان کے تحت مختلف الفاظ سے مروی چندحادیث ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ صلاحت السلام کے نزول کے بارے میں حضرت سیدنا ابو النعبو رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا عنقریب تم میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ صلاط السلام تشریف لائیں گے جو عدل و انصاف کا حکم جاری فرمائیں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیا موقوف کر دیں گے اور اس قدر مال و دولت کو عام کریں گے کہ کوئی لینے والا نظر نہیں آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آگے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی فرمایا کہ اس وقت سجدہ کرنا دنیا و مافی سے بہتر ہوگا پھر حضرت سید ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عیسیٰ صلاح اسلام کے نزول, میں نزول کی تائید میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا مقام ہوگا جب حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ صلیٰۃ السلام نازل ہوں گے اور تم میں سے کوئی شخص امام ہوگا حضرت جابر بن عبداللہ ردی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اشار فرمایا میری امت کا ایک فریق ہمیشہ حق کے لیے جنگ کرتا رہے گا اور قیامت تک حق پر ثابت قدم رہے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ صلاح واللام نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کا امیر ان سے عرض کرے گا کہ آئیے نماز کی امامت فرمائیے اور وہ فرمائیں گے نہیں تم ہی میں سے باز باز کی امامت کرائیں گے اور ان کا یہ فرمان اس امت کی عزت افزائی کے لیے ہوگا محترم حضرات ان چند حدیث کو جن میں سے اقتباسات کچھ میں نے پیش کیے اور یہ چونکہ ایک ہی جیسے مضمون کے متعلقہ ہیں تو اس لیے ایک سے زائد حدیث کی تلاوت میں نے کر دی ان حدیث میں حضرت سیدنا عیسیٰ رح اللہ علیہ السلاۃ السلام کے نزول کا ذکر ہے جو اس عقیدے کی دلیل ہے کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں اور قیامت کے قریب جلوہ فرما ہو کر اسلامی احکام نازل فرمائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے جو منکرین ہیں قادیانی اور مرزا غلام احمد قادیانی کی تمام ضروریت جتنے بھی یہ قادیانی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاط والسلام کی حیات پاک کے منکر ہیں اور وفات عیسیٰ کے لیے بڑا زور لگاتے ہیں بڑے دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاط والسلام کی وفات ثابت کریں اور تاکہ لوگوں میں یہ بات کر سکیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاط والسلام بھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد دنیا میں آئیں گے اس لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ سلاط والسلام بعد میں آ سکتے ہیں تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو پھر غلامہ ممتانی کے آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لیے ان کی ساری توانائیاں ان کی ساری انرجی اور ساری صلاحیتیں اور طاقتیں جو ہیں وہ اس بات پر صرف ہوتی ہیں کہ کسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ سلاطلا اسلام کی وفات ثابت کر دی جائے ان کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا یہ ثابت نہ ہو جبکہ قرآن فرماتا ہے ورافیوں کا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اے پیارے عیسیٰ آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہے اور اور بھی کئی آیات سے استدلال ہوتا ہے حضرت عیسیٰ رح اللہ علیہ السلاۃ اسلام کے آسمانوں پر تشریف لے جانا تو قادیانیوں کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اس بات کے لیے کہ کسی طرح یہ بات ثابت کر دیں کہ عیسیٰ علیہ سلاط اسلام جو ہیں وہ بعد میں آئیں گے اگر ان کا آنا ثابت ہو بھی جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ پہلے ان کو پھانسی دے دی گئی تھی سلیپ پر چڑھا دیا گیا تھا تو اب وہ دوبارہ آ رہے ہیں تو ان کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا حضور کی ختم نبوت کو تو غلام من کا دِن کے آنے سے کیا پڑے گا تو سنیے حضرت سیدنا عیسیٰ رح علیہ السلط السلام کا نازل ہونا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے اور ایک نئے نبی کی حیثیت سے بھی نہیں ہے بیسٹ نبی یا آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کی بےسٹ تھے صدیوں پہلے ہو چکی تھی اب وہ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور یہی عقیدہ امت محمدیہ علیہ السلاۃ السلام کا ہے تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عیسا رلیہ صلاح السلام کا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد تشریف لانا وہ نبی کی حیثیت سے نہیں ہوگا وہ تو آپ کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور امتی چاہے وہ حضرت عیصال علیہ السلاطلام ہی ہوں بہرحال اس سے ختم نبوت کا مسئلہ تو اپنی جگہ پر اٹل اور قائم ہے تو پتہ چلا کہ وہ لوگ کتنے بیوقوف ہیں اور کتنے عقل سے دور ہیں احادیث سمجھنے میں کتنی خطا کھاتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارکا وسلم آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا یا خاتم نبی کا جو معنی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے اقل مند جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زمانے کی فضیلت کا کوئی لحاظ نہیں ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا تو اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے کون لوگ ہیں وہ لوگ جن کو آج جو بندی کہا جاتا ہے جن کے بڑے بانی دیوبند مولوی قاسم ننوتوی نے اپنی کتاب تہذیل الناس کے اندر یہ عبارت لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وشال فرمانے کے بعد بھی اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے وشال فرمانے کے بعد بھی اگر کوئی نبی اور آ جائے تو آپ کی ختم نبوت میں فرق نہیں آتا اور ایک اور مقام پر اسی کتاب تہذیل الناس کے اندر لکھتا ہے کہ یہ جو خاتم النبیین کا معنی عوام سمجھتے ہیں نا آخری نبی یہ عوام کا خیال ہے جوہرا کا خیال ہے اس نے کہا اہل فہم جو عقل مند لوگ ہیں ان پر یہ بات اچھی طرح روشن ہوگی کہ اول آنا یا بعد آنا جس کو تقدم زمانی اور طاقر زمانی کہتے ہیں پہلے آنا یا بعد میں آنا اس نے کہا اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس طرح اس بندے نے قاسم ننوتوی دیوبندی نے دیوبندیوں کے بڑے گرو نے قادیانیوں کے لئے راستہ ہموار کیا اور قادیانیوں نے جناب اس پر اس کی اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعوی جڑ دیا تو یہاں عرض یہ کرنا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہ اس طرح کے عقائد رکھنے والے سب باطل مردود بے ایمان اور دین اسلام سے خارج ہیں کہ حضرت عیسیٰ رح اللہ علیہ السلط والسلام جب تشریف لائیں گے تو ان کی تشریف آدری رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وبارک وسلم کے امتی کی حیثیت سے ہوگی آقا کریم صلی اللہ تعالی و علیہ وبارک وسلم کے بعد آنے والے نبی کی حیثیت سے نہیں ہوگی دوسری بات حدیث پاک میں جو امام اور امیر کے متعلق بیان فرمایا گیا کہ جو مسلمانوں کے امام ہوں گے اس وقت تو فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا مقام ہوگا جب عیسیٰ علیہ وسلم نازل ہوں گے اور تم میں سے کوئی ایک شخص امام ہوگا تو وہ امام کون ہوں گے حضرت سیدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذاتی گرامی ہے جس کی طرف اشارہ ہے اس پاک میں تو اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت کے دور رس اثرات اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارکا وسلم کے کمالات اور آپ کی نظر کا کرشمہ دیکھیے کہ آپ آگے کتنا دور کی آگے کی بات جو ہے اس کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو صدیوں بعد ہونے والے حالات ہیں صدیوں بعد پیش آنے والے معاملات ہیں ان کے بارے میں رب کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم پہلے سے بتا رہے ہیں کب عیسا علیہ صلی کا نزول ہونا ہے کب وہ تشریف لائیں گے کب امام مہدی آئیں گے وہ امامت کروائیں گے عیسا علیہ صلیٰ السلام وہاں تشریف لائیں گے تو یہ کیسی بات ہے تو پتہ چلا کہ جو نبی صدیوں سال بعد میں پیدا ہونے والے حالات سے باخبر ہے تو کیا اس کو آنے والے کل کی خبر نہیں ہے اس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے تو پتہ چلا یہ باطل عقیدے اور مردود عقیدے مسلمانوں کے نہیں ہیں ایمان والوں کے لئے عقیدے نہیں ہیں کہ نبی کو کل کی خبر نہیں ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے یہ منافقین کے عقیدے ہیں مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ وہی ہے تو امام مسلم بن فجاد الخشہری علیہ رحمت نے یہ صحیح مسلم شیخ کی عدیث یہاں درج کر کے ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ رب کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم صدیوں بعد ہونے والے حالات کو بھی اپنے سامنے ایسے دیکھ رہے ہیں ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے ہم اپنی ہتھیلی پر کسی چیز کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کسی چیز کو دیکھتے ہیں ایسے میرے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں اور اس حدیث پاک کو لے کر بعد شیعہ حضرات یہ جی بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے جی امام محدید جو ہیں وہ تو امام ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی آل پاک سے ہوں گے تو امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت جو ہے وہ نبوت سے افضل ہے اور یہ شیعوں کا عقیدہ ہے اسی بنا پر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی کئی شیعہ جو ہیں جو غالی قسم کے شیئے ہیں اب وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی سے بہتر کہتے ہیں نوزب باللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ خدا بھی کہتے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے ان کے عقائد بد ہیں جو انہوں نے گڑھ لیے ہیں اور بنا لیے ہیں تو ان, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب یہ اب امام مہدی جو ہیں وہ عبادت, عبادت کریں گے امامت کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاح السلام جو ہیں وہ ان کی اقتدار میں نماز پڑھیں گے اور قاعدہ اور خلیہ یہ ہوتا ہے کہ امام افضل ہوتا ہے اور مقتدی جو ہے وہ اس کی فضیلت کم ہوتی ہے وہ مفضول ہوتا ہے تو لہٰذا امامت جو ہے وہ نبوت سے افضل ہے تو ہم حضرت عیسائی صلاط السلام کے حضرت امام حضرت امام مہدی بنے تو اس پر تو ان کو فوراً یہ بات یاد آگی بنانے چل دیئے کہ امامت جو ہے وہ نبوبہ سے افصل ہوتی ہے تو کیا اس وقت ان کو یہ دلیل یاد نہیں آتی کہ جب مولانا مرتزہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیقی اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی سیدنا العمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عہو کے پیچھے نمازیں پڑھی سیدنا عناثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی تب تو ان کو یہ حدیث یاد نہیں آئی یہ روایت یاد نہیں آئی یہ طریقہ استدلال یاد نہیں رہا کہ اگر امام افضل ہے اور مقتدی جو ہیں وہ مفضول ہوتے ہیں تو پھر یقینی بات ہے کہ پھر صدیق اکبر کی فضیلت کو تو ماننا پڑے گا پھر حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو تو ماننا پڑے گا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ امامت کرنے والا ہی مقتدیوں سے افضل ہو اب دیکھیے اس کی ہم ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ صحیح بخاری شیف کے اندر حدیث موجود ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کے پاک حیاتِ طیبہ ظاہریہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ علیہ امامت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی اور میرے آقا کریم صلی اللہ کے پیچھے نماز ادا فرمائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صدیق اکبر چونکہ امام تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی ون کی اقتدا فرما رہے تھے لہٰذا صدیق افضل ہو گیا نوزلہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے حضرت سید عبدالرحمن بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک رکت نماز جو ہے وہ ادا فرمائی تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سیدن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سرکار سے افضل ہو گئے تو یہ صحابہ زور سے افضل نہیں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگرچہ آپ نے وہاں آ کر بھی فرمائی لیکن لجپال آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہی ان سے افضل ہوں گے اس لیے نبی جو ہے وہ امتی سے بہرحال افضل ہوتا ہے چاہے وہ اپنے کرم سے کبھی امتی کو اجازت دے کر مسلے پہ کھڑا کر دے جیسے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا تو دوسری بات یہ ہے کہ نہادث میں مستقبل کا علم ہے جیسا کہ میں نے ابھی پہلے گزارش کی کہ صدیوں بعد جو ہونے والے حالات ہیں وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم وایم فرما رہے ہیں اور یہ انہی علوم خمسہ میں سے ہے جن کے متعلق کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوان کو کوئی نہیں جانتا تو مراد یہ ہے کہ اب سرکار جان رہے ہیں تو پتہ چلا کہ اس کی صحیح جو اس کا ترجمہ ہے اس آیت مبارکہ کا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے بغیر نہیں جانتا تو دوسرا یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ جو حق پر ثابت قدم رہے گا اس سے مراد امت محمدیہ کا وہ سواد اعظم جو بڑا گروہ ہے جو اہل سنت و جماعت ہے اسی گروہ میں تمام اولیاء کرام تشریف لائے اسی کے عقائد و اعمال کتاب و سنت اور صحابہ و تابعین کی طریقت کے مطابق ہیں اسی گروہ کا نام صحابہ کرام نے تشکیل دیا اور حضرت علی المرتضی شیر خدا ربی اللہ تعالیٰ سے جب خارجیوں نے اور رافضیوں نے شورش برپا کی ان کے خلاف لڑائیاں کی تو اس وقت اہل حق و صداقت کا نام اہل سنت و جماعت رکھا گیا اور باقی تمام فرقوں کے نام بدعت ہیں اب یہ لوگ جو بدعت بدعت کی رت لگاتے ان سے پوچھو تو صحیح کہ دیوبندی نام جو ہے یا کہ قرآن پاک سے ثابت ہے یہ عصری سلفی اہل حدیث دیوبندی کیا یہ نام صحابہ کے نام نے رکھے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھے تھے خود کو کتاب و سنت کا دائی سمجھنا اور اس طرح کے نام ہی بھی ہیں تو یہ کیا درست ہے اور کیا یہ نام کوئی ان میں سے کوئی ایسا مائی کا ہے جو کتاب و سنت یا آسار صحابہ سے ثابت کرے تو یہ دوسروں کو کہنے والے اہل سنت و جماعت پر بد اور شرک کے فتوے لگانے والے کبھی اپنے گھر کی حالت بھی تو دیکھ لیں کبھی اپنے حال پر بھی نظر کریں تو ان کو پتہ چلے کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے اور اپنی آنکھ کا شتیر بھی نظر نہیں آتا ایتش میں شرلا بار ذرا دیکھ تو صحیح یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو تو گرامی قدر حضرات اس لیے صرف اتنی گزارش ہے آج کی حادثہ مقدس کے حوالے سے کہ اہل اسلام کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ رح اللہ علیہ السلاۃ والسلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اللہ تبارک جللہ جل جلام کریم کی توفیق سے اس کے حکم سے وہ دوبارہ کائنات میں تشریف لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں امتی کی حیثیت سے آئیں گے دینی احکامات کو نافذ کریں گے اور اس وقت کا عالم یہ ہوگا جو ایشار علیہ اسلام کا زمانہ ہوگا کہ آپ کے دور میں اسلام ہی اسلام ہوگا یہ جتنے باتیں فرقے ہیں سب کی تباہی ہو جائے گی اور عیسائی جو ہیں یہ خنجیر اور سلیب کے دیوانے جو ہیں خنجیر کو قتل کرنے کا حکم دیں گے آپ اور خنجیر اور سلیب کو توڑنے کا حکم دیں گے تو اس کے بعد پھر مال و دولت اتنا عام کر زمانہ میں اتنا عام ہوگا کہ زمین اپنے دفینے جو ہے وہ اگل دے گی اور لوگ زکات دینے کے لیے بندے ڈھونڈا کریں گے تو ان کو زکاة دینے کے لینے والا کوئی نہیں ملے گا اس طرح کے حالات جو ہیں وہ قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں وشتوں اور اس وقت کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ و مامور رکھ کر حالت ایمان میں اللہ پاک دنیا سے خاتمہ فرما دے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دین عالیہ میں شہادت کی موت نشی فرما دے اللہ صلی اللہ علیہ مولانا محمد, محمد وم وال وسلم یا اللہ پاک آج کے درس میں ہم نے جو سنا پڑھا سیکھا یا اللہ پپاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ عسلم کے ہم سب کی نیک تمنا وارجنوں کو پورا فرما ہم اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما اس کا سواب جتنے مسلمان اہل سنت اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ سب کی بارگامی پیش کرتے ہیں میں اپنے شیخ کامل پیر طیقت استاد اللہ ما پیربو محمد محمد عبد الرشید صاحب قابل رضی رحمت اللہ کی بارگامی پیش کرتا ہوں قبول فرما مولد اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے تو جتنے بھائی یہاں موجود ہیں یا اللہ پاک سب کے حال پہ رحم و کرم فرما سب تمناؤں کو پورا فرما مولا تالا جتنے مسلمانوں نے دعا کے واسطے کہا ہے سب کی آرجو تمناؤں کو پورا فرما مولا تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک و, و سلم کے طفیل ہم سب کو اتحاد و اتفاق پیار محبت کی دولت نصیب فرما ہمارے سروم کو آباد و شاد فرما جو بائی آئے آتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں یا اللہ پاک سنتے سناتے ہیں اپنے حبیب پاک کے طفیل ان کو اپنی بارگاہ سے وافر جزاتا فرما یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی سلم کے طفیل ہم سب کو ایسے ہی گمبد خزرہ شیف کے سائے میں سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے محبوب کا ذکر کرنے ان کی محافل سجانے کی یا لپاک ہمت رفیق نصیف فرما ہمیں اسباب و وسائل عطافر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک حاضری کا سبب بنے اللہ ج آپ سب کا آپ کی بڑی مہربانی اتنی دیر آپ مجھے برداشت کرتے ہیں تو اور واقعی مدینت اسلام بھائی لکھ رہے ہیں کہ دعا جب ہونے لگی تو سب جاگ جاتے ہیں اور پہلے سوئے رہتے ہیں بہرحال بہت مہربانی جی آپ کی دعا میں شمولیت صحیح اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں میرے گناہ معاف کر دے آپ کی آمین کہنے کی برکت سے ہماری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے جی والیکم السلام ورحمۃ اللہ غلام مصطفیٰ تو کسی بھائی کا اگر کوئی سوال ہو تو مائک پر تشریف لانا چاہیں تو آ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے طفیل ہمارے علماء جو ہیں ان کو زندگیاں تندرستیاں دے مسائل جتنے بھی ان کو درپیش ہیں اللہ تعالیٰ سارے دور فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو ان سے علماء سے استفادہ کرنے کے اللہ توفیق دے تو کسی بھائی کا اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر میں اجازت چاہوں گا آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں اپنا روم چلائیں اللہ, ولا اللہ جی میں کوئی زندہ باد نہیں ہوں نہ میں کوئی علامہ ہوں میں تو بھائی ہوں آپ سب کا خادم ہوں اور جی فیض رضا ان شاء اللہ جاری ان شاء اللہ بالکل میں کچھ بھی نہیں ہوں اور نہ میری کوئی حیثیت ہے تو ایسے نہ علامہ مجھے کہا کریں یادیں غریب انجینئر بھائی السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی امید کرتا ہوں میری آواز آ رہی میں لکھ کر بتا دیجیے گا جی مدینہ آواز آ رہی ہے تو ٹیکسٹ میں لکھ کر بتا دیجیے گا مدینہ آواز آ رہی ہے تو ٹیکس میں لکھ کر بتا دیجیے گا مدینہ آواز لو ہے آواز لو ہے کیا کیا جائے چلیں حضرت میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں جی آواز آ رہی ہے میری اونچا بولوں جی فراز بھائی فراز انکل ٹھیک ہے یار اونچا بول لیتے ہیں جی حضرت میرا سوال ہے ایک سعیدۂ صاحب سے متعلق کہ اگر جو امام ہو جس طرح کچھ مذاہب یعنی جو چاروں مذاہب میں کچھ مذاہب میں جو ہے وہ دونوں طرف سلام پھیر کر پھر سعیدہ صاحب کرتے ہیں یعنی نماز قسم کا مرے صاحب سے پوری کر کے تو پھر سعیدہ صاحب کرتے ہیں تو اب ایسی صورت میں اگر امام اس طرح یعنی سعیدہ صاحب کرے دونوں طرف سلام پھیر کر تو مقتدی کیا کرے اس بارے میں دیں امید کرتا ہوں کہ میں اپنا سوال سمجھا پایا ہوں گا تو میں حضرت قدرت آپ کے اور السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم رحمتہ اللہ میری آواز آ رہی ہے جی. دیکھیے بھائی سیدہ صاحب کا جو طریقہ کار ہے وہ تو یہی ہے کہ جب اطلاحیات مکمل کر لی جائے تو اس کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ صاحب کر لیا جائے دو سعید کرنے کے بعد پھر اتحیات پڑھی جائے اگر کوئی بندہ مکمل اطاحیات پڑھ کر پھر سلام پھیرتا ہے اور سجدہ صاحب کرتا ہے تو پھر بھی نماز درست ہے ٹھیک ہے اس میں اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے دونوں طرف سلام پھیر کر اگر کرتا ہے تو بھی درست ہے تو بھی درست ہے ٹھیک ہے تو آپ کا سوال امید ہے ہاں جی بالکل دونوں طرف سلام پھیر کر بھی اگر کرتا درست ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ ابدو و رسول تک پڑھ کر ایک طرف سلام پھیر کر جی احمد کے نزدیک بھی اس میں کوئی ایسی کباہت نہیں ہے جی جی بالکل کوئی بات نہیں ہے اگر کوئی کرے بہتر جو طریقہ ہے نا وہ عام رغبت جو ہے وہ یہی ہے مخری ہے نا کہ اگر وہ دونوں طرح سلام پھیر کے کرے گا تو لوگ سمجھیں گے اس کی نماز توڑ دی اس نے یا ختم کر دی ہے ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اور یہ بھی ذہن رکھیں کہ جو ہم نماز کے فرائض پڑھتے نا خروج بھی سن ہی جو ساتواں فرض ہے نماز کا وہ اپنی مرضی سے نماز سے باہر نکلنا تو اس میں یہ ہے کہ ابھی تو اس نے سعیدہ صاحب کے لیے اسلام پھیرانا تو اس لیے اپنی مرضی سے نہیں نکل رہا تو اس کا وہ نماز سے نہیں نکلے گا تو سجدہ صاحب کرنے کے لیے اس نے سلام پھیرا ہے تو اس سے صرف سجدہ صاحب ہی ہوگا اور امام کرے گا تو مختری بھی کریں اور جو مختلف بعد میں شامل ہوئے ہیں ان کے لیے اسلام پھیرنا نہ ضروری نہیں ہے وہ سجدہ کر لیں ان کے ساتھ بس تو پہلے سے شامل ہیں وہ سلام بھی پھیریں گے ٹھیک ہے تو آ جائیں کسی اور بھائی کا اگر کوئی سوال ہو تو السلام علیکم و اللہ کس بات کا ایکسپلین کرنا ہے اپنا مغلام مصطفیٰ بھائی مسافر کی نماز اچھا مسافر کی نماز مسافر کے لیے یہ ہے کہ وہ چار فرض کی جگہ پہ دو فرض پڑے گا ٹھیک ہے اور نائنٹی ٹو نائنٹی تھری کلو جو ہے وہ اپنے گھر سے اپنی منزل سے جب دور ہو چلا گیا اتنے سفر کا ارادہ کر کے نکل پڑے اپنے شہر سے تو وہ اس پر قسر ہوگی یا مسافر کی نماز جس کو ہم کہتے ہیں اس میں چار فرض کی جگہ پہ دو پڑے گا جہاں وہ جا رہا ہے یا جہاں وہ پہنچ گیا ہے وہاں اس کا پندرہ دن ایسے زیادہ رہنے کا ارادہ نہ ہوگر ہوگا تو پھر وہ مسافر نہیں ہوگا ہاں رستے میں البتہ مسافر ہی ہوگا قصر ہی نماز پڑے گا وہاں پہنچا ہے وہاں اگر اس کی اپنی کوئی پراپرٹی ہو یا اس کے والدین کا گھر ہو جس کے سسرال ہوں اس صورت میں بھی وہ وہاں پوری نماز ہی پڑھے گا وہ مسافر نہیں ہوگا امید ہے غلامی مصطف بھائی آپ کا مسئلہ کسی دوسرے ملک میں رہے پندرہ دن کے لیے پندرہ دن اگر پورے رہے گا تو پھر تو کثر نہیں ہوگی نا راستے میں صرف کسر ہوگی کثر کی نماز میں سنت پڑھتے جی سنت نفر سارے پڑھنے اگر وقت ہو تو اگر وقت جا رہا ہو تیزی سے تو صرف فرض پڑھ لیں اور اس میں بھی چار کی جگہ پر دو پڑھ لیں کسی دوسرے ملک میں غلام مصطف بھائی اگر پندرہ دن کے لیے جاتا ہے نا پندرہ دن یا سے زائد تو پھر تو وہ پوری پڑے گا تو اگر وہ دوسرے ملک سے مراد یہ ہے کہ مثلا ابھی بندہ مدینہ شریف کے لیے گیا ہے عمرہ کرنے کے لیے گیا تو پہلے وہ رہا مکہ شریف میں مکہ شیو میں سات دن رہا ہے پندرہ دن پورے ایک شہر میں نہیں رہا تو سات دن رہا ہے تو کسر ہی پڑے گا یعنی دو پڑے گا چار کی جگہ پر اور بعد میں آٹھ دن وہ مدینہ شیب میں رہا ہے تو وہاں بھی کسر ہی پڑے گا پوری نہیں پڑے گا وہاں جا کر بھی اگر پندرہ دن کا ارادہ ہوگا کسی ایک شہر میں رہنے کا تو پھر ہے وہاں سے آگے اگر ٹریول اس, اس کی کرسر شروع ہو جائے گی امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کے بارے میں مزید اگر کوئی بات ہو تو بتائے یا کسی اور بھائی کا کوئی سوال ہو تو یہ غریب انجینئر بھائی انجینئرنگ کی وجہ سے لگتا ہے بار بار ڈسی ہو رہے ہیں انجینئرنگ جو ہے ان کی بھاری پڑ رہی ہے تو فراز بھائی بھی خاموش ہیں آج فراز بھائی کی زیادہ بنتی ہے میں تموجن بھائی کے ساتھ وہ آج کل چونکہ آ نہیں رہے تو اس لیے فراز بھائی جو ہے وہ بھی بس خاموش ہی رہتے ہیں تو چلیں جناب خاموشی کا کفل توڑ دیں فراز بھائی آپ بھی آ جائیں مائک پر یا بات چیت میں حصہ لیں اور کسی بھائی کا کوئی سوال اگر ہو تو مائک فری السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب کیسے ہیں خیریت سے ہیں جناب ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں بڑے دنوں کے بعد جناب آپ کی زیارت ہو رہی ہے روم میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی خوشیوں سے نوازے اللہ تعالیٰ آخرت ہم سب کی بہتر فرمائے جی دعا کریں جلدی ٹھیک ہو لو جناب میں تو اپنے منیٹر کے لیے آپ لوگوں سے دعا کا کہنے والا تھا کل کا تنگ کر رہا ہے تو آپ اپنے مائک کا مسئلہ بیچ میں لیں چیلنج اللہ کرے آپ کا مائک ٹھیک ہو جائے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں جی غریب جی, انجینئر بھائی آ جائیں السلام علیکم میرا منیچر جو ہے نا اصل میں وہ اس پر حرف جو ہے نا وہ بکھر رہے ہیں زیادہ لمبے سے ہو رہے ہیں سیاح کی وجہ سے تو نئی آئیڈیا جو ہے نا وہ مجھ سے پڑھی نہیں جا رہی پرانے جو ہے اسے میں پڑھ لیتا ہوں ہاں جی تو کو میرے خیال وائر میں پرابلم ہے پتہ نہیں کیا ہے یا اس کے کلر چھوڑ رہا ہے کلر چھوڑ رہا ہے تو اس کے نا وہ نیلا سا پنک سا ہو جاتا ہے بیچ میں خیال آ جائیں غریب انجینئر بھائی السلام علیکم و وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ حضرت وہ پہلے وہ سوال چل رہا تھا مسافر کی نماز کا تو وہ میں ڈی سی ہو گیا پھر دوبارہ جب روم میں جوائن کرنا چاہتا تھا تو وہ بتائیں گے وائرس آ گیا تھا یا کیا تھا حضرت یہ مانیٹر کا آسان سا حل اسے دو تین لکھ تھاپڑے لگائے نا تھاپڑے تو وہ جو ہے وہ خود ہی صحیح ہو جائے گا یعنی پیچھ لوز ہو جاتے ہیں تارین لوز ہو جاتی ہیں تو تھپڑا لگاؤ تو جو ہے نا وہ چل جاتا ہے تو حاکی شمشیر بھائی نہیں میں آئیس مین نہیں آئیس مین تو گریٹ آدمی ہے اچھا خیر حضرت وہ مسافر کی نماز کا نا سوال چال رہا تھا تو پچھلے سال دسمبر میں نا جب میں پاکستان جا رہا تھا تو کتر میں نا دعا میں یعنی ایک رات وہاں پہ وہ ٹرانزٹ تھا یعنی ہائی جہاز کے انتظار میں تو وہاں پر جو ہے وہ اور بھی یعنی اسلامی ملکوں سے مطلب لوگ آئے ہوتے ہیں تو ایک مصر کی آرمی کے نا کرنل تھے وہ کرنل صاحب تو وہ پاکستان آ رہے تھے یعنی اب کیا ہوا کہ ہم نے مغرب کی نماز اکٹھے پڑھی ہم سب نے یعنی جماعت سے اس کے بعد جو ہے وہ جو ہم یعنی پاکستانی بھائی وغیرہ تھے وہ سنتے پڑنا شروع ہو گئے یعنی تو وہ جو دوسرے لوگ تھے مصر وغیرہ کے اور الگزائر کے ادھر ادھر کے وہ ان میں کہتے ہیں یہ تم کیوں کر رہے ہو یعنی کیوں نماز پڑھ رہے ہو تو ہوئی ان کے جب خدا نے ریلیکسیشن دی ہے یعنی آپ کو جو ہے وہ سہولت دی ہے تو اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے یعنی جو بھئی نا صرف فرض جو ہے وہ آگے پڑھنے چاہیے یعنی تو ہم نے سنتوں کے بعد جو ہے نفل بھی پڑے تو خیر وہ بیچ بیچ میں سے جو ہے وہ بولتے رہے اس کے بعد پھر حضرت کیا ہوا کہ وہ میں ایک قسم کے نہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے یعنی جب ہم یہ کہتے عشا کی نماز کیا یعنی وہ مغرب کے فوراً بعد ہی نہ عشا پڑھنے لگے یعنی جماعت کرانے لگے تو ہم نے حضرت آواز میری آ رہی ہے نا مدینہ ٹیکسٹ میں لکھ کر بتا دیجیے گا جی جزاک اللہ تو حضرت مغرب کے فوراً بعد انہوں نے عشاء کی جماعت کرانے کے لیے ہمیں کہا تو ہم نے انہیں کہا کہ ابھی تمہاری فلائٹ میں پانچ گھنٹے ہیں تو ہم عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ہی پڑھیں گے یعنی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھی یہ اللہ نے سہولت دی ہے کہ دو نمازوں کو جو ہے نا سفر میں اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں تو تم لوگ جو ہے یہ سہولت سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور دین میں سختی نہیں ہے تو یہ وہ یعنی اس طرح نا میری بیس وغیرہ شروع کی پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے جو پاکستانی آٹھ نو لوگ تھے ہم نے کہا بھئی ہم تو عشاء کی نماز جو ہے وہ عشاء کے ٹائم میں پڑھیں گے تو پھر اس طرح جو ہے نا وہ آدھے مغرب ہم نے اکٹھی پڑھی عشاء کی نماز کے لیے وہ لدہ ہو گئے اور ہم نے جو ہے وہ ایک گھنٹے بعد جب عشاء کا ٹائم شروع ہوا نا تو ہم نے عشاء کی نماز تبھی پڑھی یا نہیں تو ایسی صورت میں مطلب کیا کرنا چاہیے کیا مل کے بھی نماز بندہ پڑھ لے یا اپنی اپنی جو ہے اس بارے میں جزاک اللہ خیر اور کسیرہ. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اچھا باقی بھائی تو پھر لگتا ہے سو ہی گئے اچھا میں باقی بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ مجھے ایسے لگ رہا تھا یا سب کو ایسے لگ رہا تھا جب آپ بات کر رہے تو ایسا لگ رہا ہے جب کو پیچھے سے دکے دے رہا ہو آپ کو کبھی آگے آتے ہیں تھوڑی سی آواز آ جاتی ہے کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں آواز پھر کم ہو جاتی ہے کبھی پھر آگے سے دکا پیچھے سے کو دیتا ہے تو ایسے آواز جو ہے نا وہ اس میں اتار چڑھا ہوتا اچھا خیر تو جی جی جی آپ کو آپ کو گریو انگلنگ بھائی آپ کی بات کر رہا ہوں نہیں نہیں معذرت کوئی نہیں معذرت تو جناب ہم اس بندے کی چاہتے ہیں جس نے آپ کو دھکے دیے ہیں وہ کیوں آپ کو دھکے دے رہا تھا اس طرح کے تو اس کو معذرت کرنی چاہیے بلکہ آپ سے کرنی چاہیے کہ اگر مائک میں منہ لگ جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی جناب مسئلہ ہوتا تو خیر بار حال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جاوید بھائی جی ماشاء اللہ آ گئے اچھا سوال جو آپ کا ہے نا جی اس میں یہ ہے کہ یعنی دو, دو سوال ہیں اس, اس میں آپ کے ایک تو مسئلہ ہے قصر کا سنتوں میں کیوں نہیں ہے ہاں اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کی ہے نا وہ فرض ہے جو نماز جس کو ہم نماز کہتے ہیں اصل میں وہ فرض ہے تو فرضوں میں ہی قصر کا حکم ہے سنت جو ہے نا یہ تو ہے اضافی عبادت اپنے گناہ کم کرنے کے لیے اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے تو ان میں کسی بھی طرح کی تقسیر تقسیر کہتے ہیں اس کو کمی کو تو کمی نہیں ہوتی کسی بھی صورت میں جو ہیں جتنی رکھتے ہیں اتنی رہیں گی ٹھیک ہے تو ان میں یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے مثال کے طور پر ابھی اثر کا وقت جا رہا ہے تو اور وہ ٹائم بالکل تھوڑا ہے تو اس میں وہ سنتیں اگر پڑتا ہے تو وہ اثر کا وقت ہی نکل جائے گا تو اتر کا دو فرض پڑھ لے ٹھیک ہے جب زور کا جا رہا ہے اگر اگرچہ سنت موقع ہی ہے ٹائم تھوڑا اس کے پاس صرف فرض پڑھنے کا تو فرض پڑھنے اس کا فرض ادا ہو جائے گا نماز اس کی ادا ہو جائے گی سن سواب کو ملنے والا تھا وہ اس کو نہیں ملے گا اس لیے وہ تو ایکسٹرا سواب کے لیے ہوتی ہے نا ان میں کثر ہے ہی نہیں ہے کسی صورت میں نہ نفل میں نہ سنت میں کوئی کسر نہیں ہوتی اثر صرف فرضوں میں ہے باقی رہ گیا دو نمازوں کو جمع کرنے کا مسئلہ وہ کچھ احادیش ہیں جن سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں لیکن ان کو اس سمجھنے میں غلطی ہے موجودہ دور کے وہ بھی, بھی ایسے کرتے ہیں مثلا پندرہ کلومیٹر کا سفر بھی کرنے نکلتے ہیں تو جناب دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ دیتے ہیں ایسا نہیں ہے وہ اصل میں صرف اس لیے ہے کہ مغرب مثال کے طور پر پڑی آخری وقت میں اس کے فوراً بعد آگے اشاء کا وقت شروع ہو گیا تو اشاء بھی پڑھ لیں اس کو کہتے ہیں دو نمازوں کا جمع کرنا یہ نہیں ہے کہ نمازیں جو ہیں وہ ایک وقت میں دو نمازوں کو پڑھیں مغرب کے وقت میں اشاع نہیں پڑھ سکتے اشاء کے وقت میں مغرب نہیں پڑھ سکتے جی. اس کی اصل جو صحیح حدیث کا مفہوم ہے نا وہ یہ ہے کہ مطلب ایک نماز آخری وقت میں پڑتی ہے مثال کے طور چھ بج کر پینتالیس منٹ پر ختم ہوتا ہے مغرب کا ٹائم تو آپ پڑھ رہے ہیں جناب چھ بج کے چالیس منٹ پر پڑھ کر آپ فارغ ہوئے پانچ منٹ بعد جناب عشاء کا وقت شروع ہو گیا اس کے بعد جناب ہی عشاء پڑھنی شروع کر دی تو اس کو بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اس سے مراد ہے کہ دو نمازیں اکٹھی ہے ایک, ایک, ایک وقت میں پڑھنی آپ جانتے ہیں نا نماز کی جو فرائض ہیں دو نماز کی بیرونی شرائط ہیں ان میں ایک یہ بھی شرط ہے کہ نماز کا وقت ہو اب زور کے وقت میں نماز تو نہیں پڑ سکی دو نماز جی نہیں بالکل بھی نہیں ہاں جی آج کل کے ایسا کرتے ہیں تو یہ بھی یہ درست نہیں ہے نمازیں جو ہیں اپنے اپنے, اپنے اوقات میں پڑھنی ہے بالکل اس کا یہ بھی خیال رکھنا ہے جی بھائی میں سمندری فیصل باد کے قریب ہے چھوٹا سا شہر ہے گوجرا تو ہم سے ذرا ہٹ کے ہے غریب جی انجینئر بھائی سمندری جو ہے میرا شہر ہے پاکستان فیصل سمندری شریف تو مسجد میں بھی دو نمازیں ہیں ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتے جیسے جناب کوئی بات نہیں تو ایسے ہی سفر میں یہ کیا لکھا ہے ان ان سلاتا ان... خان اچھا کان ارم منینا کتاب میں موقع تھا بالکل اللہ بہت اچھا اشارہ دیا آپ نے جی جی بے شک نماز آج جو ہے وہ وقت ہے نا جو بند ضروری ہے اس لیے نہیں پڑھ سکتے مغرب کے وقت میں اشاع اور اشاع کرتے جی جناب تو اب یہی دونوں سوال تھے میرے خیال میں آپ کے اور ایک جو ہے غریب انجین بھائی بات یہ ہے کہ وہ جماعت کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اس میں یہ بھی بڑا ضروری ہے دیکھنا کہ وہ عقیدہ کیا ہے جس بندے کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو عقیدے کا درست ہونا بہرحال ضروری ہے فقہ کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے لیکن عقائد کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے بنیادی عقائد جو ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے کوئی نجدیک نماز پڑھنی درست نہیں ہے بالکل درست نہیں ہے تو ایمان کا خطرہ ایمان جانے کا اللہ تعالی حفاظت فرمائے تو یہی تو ایک دولت ہے مسلمان کے پاس تو عقیدے کا اگر کسی کا پتہ نہیں ہے تو اس کے پیچھے پڑھنی کو ضروری ہے دولے سفر نماز. پڑھنے کا جی جو بھائی پرانے سفر جہاز میں جہاز کی جو نماز ہے نا اس میں اختلاف ہے بزرگ ویسے یہ فرماتے ہیں بہت سے علماء کے خطابہ جات میں میں نے پڑھا ہے کہ جہاز کے اندر آپ بس سیٹ پہ بیٹھے پڑھ لیں نماز انجینئر کو بھی روکوگا لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ زمین پہ اتر کر پھر دوہرائیں اپنی اس نماز کو لوٹائیں کیونکہ نفل تو ہو جاتے ہیں سنتے بھی جو غیر مقدہ ہیں یا مقدہ بھی فجر کی سنتیں اور ہار نماز کے فرض اور وطر عشاء کے ان کے متعلق یہی حکم ہے جی جی یہ میں ادا کر رہا ہوں ان کے متعلق یہ حکم ہے کہ ان کو کھڑے ہو کر اپنا زمین پہ اتر کر قبلہ رخ منہ کر کے پڑھنا ضروری ہے قیام کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے پھر ازر کی حالت میں مطلب بندہ بیمار ہے تو بیٹھ کر بھی پڑھ لیتا ہے تو ہو سکتا تھا لیکن یہاں چونکہ سمت قبلہ مفقود ہے تو فرض نمازوں میں یہ ضروری ہے حضرت جی کیا کہتے ہیں آپ کس کے بارے میں عبد الرحمٰن محمد جی عبدالرحمان سدیش وابی ہے بھائی تو جو وابی ہے نا ان کے عقیدے جو ہیں وہ جو نجدی تھا محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے ان کے عقیدوں کو اپنائے ہوئے ہیں تو اس کے عقائد میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ جی حرم شریف میں ہم تو الحمدللہ حاضر حاضری دیے تو یہ نجدی جو امام ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑی اللہ رسول کے فضل و کرم سے اپنی جماعت کرواتے رہے ہیں الحمد جماعت کی فضیلت بھی نصیب ہوئی اور حرم شیف کے اندر بھی پڑی الحمدللہ ان کے پیچھے نہیں پڑی تو آج بھی آپ وہاں جاتے ہیں تو کئی سننی الحمد علماء جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے جو علیحدہ سے اپنی نماز پڑھتے ہیں صرف یہ پاکستان کے سنیوں کی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں مصر کے شام کے بہت سارے ملکوں کے سنی الحمدللہ ہم نے دیکھے اپنی الگ نماز پڑھتے ہیں کہ ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہے رفاعی دین کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ عقیدے کا ہے تو یہ عقیدے جو ہیں بنیادی عقیدے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ماں باپ کو والدین کریمین کو کافر کہنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ متحرہ کو شرک کا اڈہ کہنے والے یہ لوگ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے اپنی لاٹھی کو بہتر کہنے والے یہ اس طرح کے جو ان کے گندے عقائد ہیں گستاخی والے اس وجہ سے ان کے پیچھے نماز درست نہیں ہے رفاعی دین منشیا کہنا یہ الگ یہ تو اختلافات ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں اتنا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ عقیدے کا اختلاف ہے جس کی وجہ سے ان کی پیچھے نماز درست نہیں ہے تو ہم نے تو الحمدللہ للہ جی جی اشماعیل دہل بھی جو تھا یہ ابن عبد البہاب نجبی جو ہے اسی کی کتاب جو تھی نا کتاب و سمجھ لیں گے اس کا ہی ترجمہ اس نے شرات مستقیم کی صورت میں یہاں آ کر کیا ہے تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ تو اس میں یہ گستاخانہ قائد ہے کہ نماز میں اگر رسول پاک کا خیال آ جائے تو نماز اس سے بہتر ہے کہ نعوذ باللہ گدے کا بیل کا جنا جمع کا خیال آ جائے جی جی بالکل کتاب و جو تھی ابن الرحاد کی اگر کسی پر قرض ہو تو کیا وہ قربانی کر سکتا ہے یا نہیں قرض ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے کرے گا تو نفلی ہوگی اس پر قربانی واجب نہیں ہے قرض مقروض ہے واجب نہیں اگر کر لے گا اس کو وہ لے لیتا ہے کر لیتا تو نفلی ہوگی اس کی واجب چونکہ نہیں تھی اچھا تو اپنا چمپک گزارش کر رہا ہوں کہ کتاب و تو ہی ہے جس کے ابھی پہلے میں نے کچھ باتیں کہیں اس کا ایک قسم کا ترجمہ سمجھ لیں گے اس کو سلیچ کر کے پہلے فارسی میں لکھا پھر اس کے اردو میں بھی ترجمے ہو گئے بالکل مثلا ایک گائے ہے اس میں ایک قربانی کر رہے ہیں تو چھ حصے پیچھے جو بچے ان میں عقیقے کر سکتے ہیں اگر دو بیٹے دو بیٹیاں ہوں تو آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور کم و بیش کے بھی حصوں کا حساب اسی طرح ہو سکتا ہے جائز ہے قربانی والے جانور کے اندر عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے تو ہاں تو اب بات چل رہی تھی جہاز کے اندر نماز پڑھنے کے بارے میں تو جوید بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ قیام اگرچہ نہیں ہوتا لیکن اس میں بنیادی جو اختلافی مسئلہ وہ ہے قدلہ منہ نہ ہونے کا کیونکہ جہاز کا رخ تو بدلتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے ادھر ادھر تو اس لیے اس میں حکم بہتر یہی ہے کہ بعد میں وہاں کیونکہ وقت جا رہا ہے تو وقت کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں اگر آپ کو میسر ہو وزو وغیرہ جہاز میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں لیکن بعد میں زمین پر اتر کر پھر اس کا جو ہے نا ارادہ ضرور کریں عورت مالک نصاب ہے جی جی بالکل قربانی مال کے ہے تو بالکل اس پر واجب ہے ہاں جی قبلہ کی سمت آ رہی ہوتی ہے نا لیکن وہ آپ کو پتا نا اس کا رخ چینج ہوتا رہتا ہے جہاز کا مثلا نیت کی تو روخ دوسری طرح بدل گیا تو پھر اس لیے بہتر یہ وہاں پڑھ لیں جہاز کے اندر لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو زمین پر اتر کر جو ہے نا وہ اس کا اعادہ کر لیں دس والے گولڈ जो ساڑھے سات والے ساڑ گولڈ جو ہے وہ انصاف بن جاتا ہے تو یہ تو زائد ہے نا اس سے بھی زائد ہے تو اس لیے اس پر قربانی بہرحال واجب ہے کیش نہیں ہے تو اس میں سے خرچ کر لے کسی سے لے لے اس کے لیے وہ اگر کسی سے قرض لے کر بھی دے گی تو وہ بھی ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں گولڈ نہیں بیچنا چاہتی تو کسی سے لے لے اس کو بعد میں دے دے اپنے شوہر سے لے لے اس میں کہہ کے کروا لے آج کل میں یہ اپنا مدینہ تلیہ السلام بھائی آپ کا جو فاٹ ہے نا بہت چھوٹا ہے پلیز اس کو تھوڑا بڑا کریں میں نے بتایا نا میرے منیٹر میں پرابلم چل رہی ہے مجھے نظر بہت کم آتا ہے یا یہ نا تھوڑا سا فاؤنٹ بڑا کر کے پلیز اپنا سوال رپیٹ کریں مجھے نہیں پڑا نہیں جا رہا آج کے دور لکھا ہے شاید جی آج کے دور میں کتنے روپیز ہے قربانی کے قربانی کتنے کتنے روپے کی قربانی کرنی ہے یا, یا نصاب کا پوچھنے کے کتنے پیسے ہوں تو قربانی ہاں جی تقریباً پاکستانی روپے میں ہم نے حساب لگایا تو وہ تقریباً پچیس ہزار روپئے بائیس تیئیس چوبیس پچیس ہزار روپے تک اگر بندہ مالک ہو ضروریات اصلی سے تو زیادہ ہو اس کے پاس یعنی تو پھر وہ اس پر قربانی ہوگی اگر اس کے پاس کیش نہیں ہے پیسے نہیں ہے تو سونا اگر ہے صرف سونا چاندی نہیں ہو سات تو سونا ساڑھے سات یا اس سے زیادہ ہو تو اگر چاندی ہے صرف تو وہ ساڑھے باون تولے چاندی ہو اگر دونوں تھوڑے تھوڑے ہوں یعنی چھونا بھی ہے چاندی بھی ہے تو پھر دونوں کی قیمت میں لا کر دیکھیں گے کہ کیا وہ اتنے نصاب تک پہنچتی ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ کہاں تک پہنچتی ہے تو اگر وہ پچیس ہزار تک پہنچ جاتی ہے تو پھر بھی قربانی ہوگی ٹھیک ہے تو حصہ جناب وہ آئی کے بھائی نے لکھ دیا پینتالیس سو روپے کا ایک حصہ ہے پینتالیس سو پانچ ہزار پاکستان میں آج کل عام ریٹ چل رہا ہے بکرا جو ہے وہ درمیانہ جو ہے وہ آٹھ سے دس ہزار کا مل جاتا ہے اور دمبا بھیڑی بھی جو, جو کیا اس کو کہتے ہیں مہندا دمبا مرغا ہاتھ نہیں جید بھائی آپ کینیڈا کی باتیں نہ کریں پاکستان اللہ کا شکر ہے ابھی تک اتنی بھی مہنگائی نہیں ہوئی تو پینتالیس سو میں حصہ جو ہے وہ گائے میں چل رہا ہے پینتالیس سو سے پانچ ہزار میں پانچ ہزار میں بھی ہے پینتالیس میں بھی ہے اور بکرے جو ہیں وہ بڑے بڑے مہنگے بھی ہیں اور سستے بھی ہیں مثلا آٹھ ہزار دس ہزار پندرہ بیس ہزار اور ایک صاحب کو میں نے دیکھا تو بکرا بہت ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بڑا تو وہ میں نے اس سے پوچھا تو وہ بولے کہ یہ بہتر ہزار کا لے کے آ رہا ہوں انڈیا میں اونلی ففٹین ہنڈریڈ روپیے اچھا انڈیا میں وہ ایک مسئلہ تو یہاں مدینہ گائے جو ہے وہ تو کرتے نہیں ہوں گے نا قربانی بڑا مسئلہ ہوگا بینتالیس سو یہ سات سو بھائی آپ کس ملک سے ہیں جی انڈین کرنسی ہائی ہائی تو ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں بھی ذرا سستی ہیں یہ بھی ہے اچھا آپ خدا چیزیں اچھا بیالیس سو ہمارے ادھر پینتالیس سو چل رہا ہے پینتالیس سو سے پانچ ہزار تک چل رہا ہے چلیں خیر بہرحال جس کو اللہ پاک دے کوشش کرنی چاہیے اور جو یہاں ایک میں بات کر سے مشورہ دوستوں سے کرنا چاہتا ہوں جو صاحب استطاعت ہیں کہ اگر اللہ پاک نے توفیق دی ہے فراز بھائی جاوید بھائی اور اس طرح کے دیگر جو بھائی ہیں جن کو اللہ پاک نے ہمت اگر بخشی ہو اپنی قربانی تو جہاں کرنی ہی کرنی ہے واجب ادا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک قربانی جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر ضرور کریں اگر ہمت ہو تو یعنی یہ مجبوری سمجھ کر نہیں یا میرے کہنے پر ہی نہیں بلکہ اگر توفیق ہو استطاعت ہو تو ضرور رسول کریم صلی اللہ تعالیسم کے نام پاک پر قربانی کریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولۂ مرتزہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ وسیعت فرمائی تھی کہ میرے نام سے قربانی کیا کرنا تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دو قربانیاں کیا کرتے تھے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک کو اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک کا مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی طرف سے کرنے کا حکم دیا تھا وسیعت فرمائی تھی اور ہمارے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے قربانی فرمائی آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دو مہنڈے وہ سے پاک میں آتا ہے چت قبرے اور سینگوں والے اور جناب اس طرح کے وہ بڑے خوبصورت سے مینڈے اپنے ہاتھ دستے اکبر سے ذبح فرمائے اور پھر اس کے بعد یہ دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو میری طرف سے میری امت کی طرف سے اور میری آل کی طرف سے قبول فرما تو امت کی طرف سے بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے قربانی فرمائی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میری امت میں جو قربانی نہیں کر سکتا اس کی طرف سے ٹھیک ہے تو دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالیٰسم نے ہمیں یاد رکھا آج اگر ہمارے پاس ہے وہ سب تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آکا کریم صلی اللہ وسلم کے نام نامی اس میں گرانی پر قربانی کریں اور اس میں یہ بھی ساتھ ہے کہ جو بندہ کرے گا انشاءاللہ تعالی اس کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی سرکار اس کو نواز دیں گے بے شمار نوازے انشاءاللہ ان اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تفیق دے تو جس کے پاس ہمت اور توفیق ہو اس کو چاہیے کہ بس مشورہ کرنے ویسے میں نے یہ عرض کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہی تفیق دے دے تو ہم سب ان شاء اللہ تعالیٰ کریں جی کسی بھائی کا کوئی سوال ہو کوئی مائک پہ تشریف لانا چاہتے ہیں تو آ جائیں مائک لے لیں میں مائک فری کر رہا ہوں السلام علیکم و اللہ کا تو لگتا ہے کہ سب لوگ جو نا وہ یا سردی زیادہ ہو گئی دبک کے بیٹھ گئے ہیں رضائیوں میں کوئی مائیک کے پاس ہی نہیں آ رہا اور یہ میم بھائی بھی بڑے عرصے کے بعد آج میں دیکھ رہا ہوں روم میں اور حالانکہ یہ بڑے روم کے ذمہ دار آدمی ہیں روم چلاتے ہیں تو یہ بھی بہت کم نظر آتے ہیں اور کوئی بھائی جناب ہمت نہیں ہاتھ رضائی سے ہاتھ نکالنے کی ہمت نہیں کر رہا نا تو اس لیے ہاتھ کھڑا نہیں کر رہا ہے نہیں کر رہا تو بہرحال بھائی میں تو آپ سے اجازت چاہوں گا دعا میں یاد رکھیے گا بہت بہت زیادہ دعا میں یاد رکھیے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور اللہ پاک تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے ایزی بھائی نہیں آج نظر آئے روم میں اس کا نیک تو پڑا چلے بہرحال جہاں بھی ہیں سب بھائی خوش و خورم رہیں اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ